و و يا اللہ الحمد رب والسلام علی سید اما بعد فاعوذ من بسم اللہ اما باعت فاؤد بل شیتم اللہ رسول اللہ نور نی تو سنتکا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظرین قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کے نیت سے ہو سکے تو دو دانوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کی توجہ کے ساتھ فائدہ سنت کا درس سنیے کہ پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دور پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں احادیث طیبہ میں واحد ہوئی ہیں چنانچہ حصول برکت کے لیے ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آقد علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشاء فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اسی طرح ایک اور مقام پر عاقد علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر پچاس مرتبہ دور پاک پڑھنے کا معمول بنا لے کل روز قیامت میں اسے مسافیہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ میرے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین پیکر انور تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رام علیہ مرضوان سے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ کرام رام علیہ مرضوان نے عائض کی ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ ہوں ہو اور نہ ہی کوئی مال تو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی فلاں پر توہمد لگائی ہوگی فلاں کا مال کھایا ہوگا فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا بس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے پھر اسے جہن نم میں پھیک دیا جائے گا میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین ڈر جاؤ لرز جاؤ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز روزہ حج زک اور صدقات سخاوتوں فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے کبھی گالی دے کر کبھی توہمت لگا کر بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر بے عزتی کر کے زلیل کر کے مار پیٹ کر کے آریتن یعنی عارضی طور پر لی ہوئی چیزیں قزاً نہ لوٹا کر قرض دبا کر اور دل دکھا کر جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہونے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کر واصل جہنم کر دیا جائے گا لہذا اگر کسی کی پتہ چل گیا ہے یہ کسی طرح کی بھی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں جس کی حد تلفی کی ہے اس سے بغیر شرمائے معافی تلافی کر لینے میں ہی عافیت ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ شریف جلد چوبیس صفحہ چار سو پر فرماتے ہیں یہاں یعنی دنیا میں معاف کرا لینا سہل یعنی آسان ہے قیامت کے دن اس کی امید مشکل کہ وہاں ہر شخص اپنے اپنے حال میں گرفتار نیکیوں کا طلبگار اور برائیوں سے بیزار ہوگا پرائی نیکیاں اپنے ہاتھ آتے اپنی برائیاں یعنی دوسرے کے سر جاتے کسی بری معلوم ہوتی ہیں یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کا بیٹے پر کچھ دین یعنی حقوق کا مطالبہ آتا ہوگا اسے روز قیامت پیٹیں گے کہ ہمارا دین یعنی ہمارا حق دے وہ کہے گا میں تمہارا بچہ ہوں یعنی شاید رحم کریں وہ یعنی والدین تمنا کریں گے کاش اور زیادہ حق ہوتا تاکہ بیٹے سے نیکیاں لے کر یا اپنے گناہ اس کے سر ڈال کر اپنی خلاصی کروائیں طبرانی شریف میں ابن مسعود اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ والدین کا بیٹے پر دیر ہوگا قیامت کے روز والدین بیٹے پر لپکیں گے تو بیٹا کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں تو والدین کو حق دلایا جائے گا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا حق اور زائد ہوتا جب ماں باپ کا یہ حال تو اوروں سے امید خام خیال یعنی فضول خیال ہے ہاں کریم و رئیف کریم و رحیم مالک و مولا جلہ جلال و تبارہ کا و تعالی جس پر راہم فرمانا چاہے گا تو یو کرے گا کہ حق والے کو بے بہا قصور جنت یعنی جنت کے عالی شان محلات معاوضے میں عطا فرما کر افو حق یعنی حق معاف کرنے پر راضی کر دے گا ایک کرشمہ کرم میں دونوں کا بھلا ہوگا نہ اس کی حسنات یعنی نیکیاں اسے دی گئی نہ اس کی سیاحت یعنی بدیاں اس کے سر رکھی گئی نہ اس کا حق ضائع ہونے پایا بلکہ حق سے ہزاروں درجے بہتر افضل پایا رحمت حق کی بندہ نوازی بھی خوب کہ ظالم ناجی یعنی نجات پائے اور مظلوم راضی ہو جائے فللہ مبارکن فی کما ربردا بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ایسی حمد و ثنا جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہے جسے کہ ہمارے رب کی پسند اور غذا ہے یا الاہی جب پڑے محشر میں شور گیر یا الاحی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر عمل دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو میٹھی میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازم ہے غیبت ایک ایسی آفت ہے کہ اس سے بہت ہی کم مسلمان محفوظ ہوں گے ہمیں غیبت اور دیگر گناوں سے بچنے دوسروں کو بچانے اور گناہ کے گناہوں کا بوجھ کم کرنے کی سعی کرنی چاہیے دوسروں کا بوجھ کم کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے حقوق مسلمانوں کو معاف کر دیں اس کی ترغیب دلاتے ہوئے رسول بے مثال صاحب جو نوال حبیب ربیز بی بی آمنہ کے لال رسول متوجہ ہوں آج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 حبیب ربیل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی کثرت کے ساتھ یہ اشاد فرماتے کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ابو دم دم کی طرح ہو انہوں نے آج کی ابو دم دم کون ہے ارشاد فرمایا پہلے لوگوں یعنی پچھلی امت میں ایک شخص تھا وہ صبح کے وقت یو کہتا یا اللہ عز و جل میں نے آج کے دن اپنے عزت کو اس آدمی پر صدقہ کر دیا جو مجھ پر غلوم کرے ایک مسلمان نے بارگاہ خدا بندی وجل میں کی یا اللہ عزا وجل میرے پاس مال نہیں کہ میں صدقہ کروں تو جو شخص میری عزت کے در پہ ہو تو یہ میری طرف سے اس پر صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ کی طرف وہی بھیجی کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا امام مظلوم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو کہتے اے اللہ عز و جل میں آج صدقہ کروں گا اور وہ یہ کہ آج جو میری غیبت کرے اس کو میں نے اپنی عزت دے دی میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی کے معنی یہ ہے کہ آج کے روز میری غیبت کرنے والے سے دنیا اور آخرت میں بدلہ نہیں لوں گا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ غیبت کرنا جائز ہو گیا غیبت بدل سور گنا ہی رہے گا اور اس کی توبہ بھی واجب ہوگی ہاں غیبت کے متعلق سے حق العبد معاف ہو گیا وہ بھی فقط اس دن کا جس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عزت صدقہ کی اس سے ترغیب لیتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی غیبت اور دل آزاری وغیرہ کرنے والے کو پیشگی ہی معافی دے دیں اور اب تک جنہوں نے جتنے حقوق طلف کیے انہیں بھی رضا الہی از وجل کے لیے معاف کر دیں معاف کرنے کے فضائل کی بھی کیا بات ہے اس زمن میں ایک فضیرت عرض کرتا ہوں چنانچہ غصے کا علاج صفحہ بتیس پر یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے اسی طرح ایک اور فضیلت ارض کرتا ہوں سیدنا ابو آب رضی اللہ تعن سے مروی ہے رسول اللہ و صلی اللہ تعلیہ فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا میں نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں فرمایا جو تم سے قطرائے تعلق کریں یعنی تعلق توڑے اس سے ملاپ کرو نمبر دو جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور نمبر تین جو تم پر غرم کرے اس تم اس کو معاف کر دو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و ہمیں غیبت سننے اور کرنے کی عادت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے مٹی مٹی اسلامی بھائی الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے ماحول میں بکثر سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں ہفتہ وار ہونے والے سنت و اجتماع میں سائی رات گزارنے کے مدنی انتجا ہے آج رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی ارامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اب ابریاح کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجی ان شاء زجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے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 اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی سید المرسلین یا رب مصفیٰ عز جلہ صلی اللہ علیہ وسلم بطفیل مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماباب کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز وجل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما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 یا اللہ اضل مسلمانوں کو بیماریوں قرضداری بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ حضل اسلام کا بول بالا فرما اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما یا اللہ حضل ہمیں دعوت اسلامی کے مدر ماحول میں سقامت عطا فرما ہمیں زیر گمد خزرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفیدوس میں عبداللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما مدینہ کی خوشبودا تھنڈی تھنڈی ہواوں کا واسسا ہمارے جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسس یارب کہا کر دے پوری آرز حربے قصو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ ہوں یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و محمد معدن الجود والکرم و آلہی و بارک و صلیم سبحان ربک رب يصفون و بالعزت عما یصفون و سلام علی المسلین والحمد للہ رب العالمین صلو الله الحبیب صلی, صلی اللہ علیہ وسلم ایٹی مٹی سائی بھائیوں الحمدللہ شیخ طریقہ امیر علیہ السلام دامت برکاتہ ملالیہ نے ہمیں اپنی اسلحہ کی کوشش کرنے کے لیے مدنی انعامات کا رسال فرمایا ہے انہی مدنی انعامات میں سے مدنی انعامات مدنی انعام نمبر 21 میں آپ دامت و فرماتے ہیں. کیا آج آپ نے کنزل ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے ذوق و شوق محبت و دلجمائی کے ساتھ تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کے سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك علی ومطاہرک من الذین کفروا تم فی تخت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ترجمہ تنظل ایمان یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اس آیت کی تفسیر میں اشاد ہوا مطلب یہ ہے کہ اے عیسیٰ علیہ صلاط والسلام اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہتے عیسیٰ علیہ صلاح والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حت علیہ السلام کی شباہت اس شخص میں ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا چنانچہ یہود نے اس کو اسی پر خطر کر دیا آگے فرمایا اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے فرمایا اے حیثہ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا یعنی تمہیں کفار قتل نہ کر سکیں گے اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں, کا پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے یعنی آسمان پر محل کرامت اور مختلف ملائکا میں بغیر موت کے حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حید عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے خریب توڑیں گے خنازیر کو قتل کریں گے چالیس سال اس دنیا میں رہیں گے نکاح فرمائیں گے اولاد ہوگی پھر آپ کا وشال ہوگا وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہو جس کے اول میں ہو اور آخر میں حیط عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام نازل ہوں اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے امام مہدی ہوں مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عیسائی علیہ السلام منارہ شرقی دمش پر نازل ہوں گے یہ بھی وارد ہوا کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مدفون ہوں گے آگے شاد ہوا تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّالِمِينَ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک یعنی انعام انہیں بھرپور دے گا اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے یہ ہم <الْحَكِيم> تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحتیں مسل عیسم و مسل آدم عیسا کی کہاوت اللہ کے نزیک آدم کی طرح ہے اس آیت کا شاہین حضور یہ ہے نصارا کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کل میں جو کواری بطول ازرا کی طرف القاع کیے گئے نسانہ یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے یا محمد کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اس پر یہ آئےت کریمہ نازر ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے اور ایت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے تو جب انہیں اللہ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو ایتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے اللہ کو میں سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا فم الحفی مجا ک من, بعد ما جاک من العلم پھر اے محبوب جو تم سے عیسا کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تم سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلا کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصارہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی تو کہیں لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں کل آپ کو جواب دیں گے جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص سے عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے اس نے کہا کہ اے جماعت نصارا تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہے اگر تم نے ان سے مباہلا کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے اب اگر نسرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کو لوٹ چلو یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی کی فدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی غوط میں تو امام حسین ہیں اور دست مبارک میں حسن امام حسن کا ہاتھ احت فاطمہ ہے علی حضور کے پیچھے ہیں اللہ تعالی عنہم اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا نام کے سب سے بڑے نسران عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالی پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے ان سے مباہلا نہ کرنا ہو جاؤ گے اور قیامت تک ہوئے زمین پر کوئی نفسانی باقی نہ رہے گا یہ سن کر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مباہلا کی تو ہماری رائے نہیں ہے آخر کار انہوں نے جزیا دینا منظور کیا مگر مباہلا کے لیے تیار نہ ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دس قدرت میں میری جان ہے نہ والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا اگر وہ مباہلا کرتے تو بندروں اور سورتوں اور سوروں کی صورت میں مس کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بڑک اٹھا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیسو نابد ہو جاتے اور ایک سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجیف فقرآ حمید کے احکامات پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے امین بجاہی نبین امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ہی رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کے واسطے کر بلا رد شہید کر بلا کے واسطے شہیدے جار سد کرے میں ساجد رکھ بجے باقی علم خدا کے واسطے تعداد خود اسلام کے بیگ رادی ہو گا اور رضا کے واڑے مارو مارو شری پا کے با میرے شبنی شیر ہر دنیا دوست بچا ایک رب دی وی با کے واسطے بول حو ساد ہسن ہساد قادری گئی پادری قدر پادری او پادری جادری رے پود راگی ہلسا دن سے میرے ہے بندہ رضا صالح رسو کال رسدا کال مور رس حیات دین موہیے کیا سے مورے دو سو نو رے داری روئے بولا جمار بولیا گیا کے شیر مجھ کے لیے رو کا کرے گا کے دنیا رویا مجھے برگا دماغ خوب موہ موہن کے لیے شہید اس کے ہم سید بل بولا کیا سے او جانے آدھی آلے سولو آلے سو لو لے سدا کیا کیا رضا احمد مجھے میرے مولا حضرت ریا میرا رار دین ار آشیا را کے واس آیا رام رام سلا دیا دوسل رضا کے وایوشا کشمیر گئے محمد صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم باب المدینہ کی کراچی اور اس کے اطراف میں اشراق و دعا کا وقت ہو چکا ہے فدیر چنل کے ناظرین اپنے, اپنے اپنے اوقات کے مطابق اشرا کو چاش کی نماز کا شو خوشی پب نی ہو پچ